یا آلکا و اصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پہ ضرور شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی یعنی ظلم کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیہ کیا وسلم سید یا سید یا رسول اللہ مذہبین چاہنے کے ناظرین اللہ تبارک و کی رحمت اس کا فضل و احسان کہ رمضان مبارک کی ستائیسویں رات آن پہنچی یہ مبارک رات ہے اس کے بارے میں بہت سارے محدثین نے بہت سارے اولیاء کرام نے بہت سارے فرمودات ارشاد فرمائے ہیں ممکنہ لیلت القدر بھی ہو سکتی ہے اس پر بھی انشاءاللہ شاء اللہ نظان سے رہنمائی لیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں اور بعض اوقات مسجدوں میں جا کر کے بھی اپنے معاملات اور اپنے احوال کو تبدیل نہیں کر پاتے مثال کے طور پر کسی اپنے محلے کی مسجد میں چلے گئے جہاں پر حجرے لگا کر جیسے وہ پردے لگا کر کچھ موتکف اصنائی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر اس موتقف اصنائی بھائی کے ساتھ اعتقاد والے کے ساتھ گپے بھانکتے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں مسجد میں بھی جاتے ہیں تو کچھ ٹولی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں باتیں کرتے کرتے آج کی اس مبارک رات کو بھی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں تو نگرانی سے انشاءاللہ ہم مدنی فل حاصل کریں گے کہ آج کی رات میں بالخصوص ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے آپ کی کالس کو آپ کے میسجز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے آپ کے کچھ مشاہدات ہوں آپ نے کچھ دیکھا ہو کہ اس مبارک رات کے تقدس کو لوگ کس طرح سے پامال کرتے ہیں یا کون سے ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے تو آپ بھی بالکل پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں نشاندہی کر سکتے ہیں آپ کی کالز کو آپ کے میسجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے سیری جیسے سب سے پہلے بات میں نے یہ کہی کہ آج کی اسے ایک مبارک رات ہے عبد نے اس کی بہت اہمیت اور کو بیان فرمایا ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ الحمد رب العالمین وسلات والسلام و الاََََََََ المرسلین يقيں بہت سارے علماء جس میں ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ اور رحمت اللہ تعالى علیہ شامل ہیں ان کے نزدیک ستائسويں شب یہ للت القدر ہے لیل کہتے ہی رات کو ہیں ستائی رمضان کی ستائیسویں تہو تاریخ ہے یہ جو اس کی رات آتی ہے یہ قدر کی رات کے رات یعنی لہ القدر شب, شب, شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں اور اللہ ہمیں شب قدر عطا فرمائے آہم. اور اس رات کی قدر و منزلت بھی عطا فرمائے اگر اس رات کی اہمیت کو جو حدیثوں میں بیان کی گئی یعنی کہ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ شب قدر کیا جی قرآن کریں گی پوری صورت موجود ہے سورہ سور قدر جی خود یہ اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت پر یہ دلالت کرتی ہے جی اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیثیں جی اس کے فضائل پر موجود ہیں بلکہ جو محرومی پر بھی ابن ماجا کی حدیث جو ابھی کچھ پہلے بھی میں نے بیان کی کہ جو اس رات محروم ہوا وہ محروم ہی ہے یعنی کہ وہ اس کی, اللہ کی اللہ اس کی قسمت میں محرومی ہے اللہ اللہ جو آج کی رات محروم رہتا ہے تو وہ ہے نا عرش پر دھوم ہے فرش پر دوم ہے है है وہ بدبخت جو آج اللہ محروم اللہ ہے اللہ پھر اللہ یہ آئے گی شب کس کو معلوم اللہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے اللہ اللہ اللہ تو مومینو آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریض و شفا لوٹ لو آسی و رحمت مصطفیٰ لوٹ لو لٹنے کا مزہ آج, آج, آج کی رات ہے تو <تصفح> بڑی برکتوں والی اور عظمتوں والی یہ رات ہے اصل میں اگر ہم تھوڑی سی اس کی معلومات مزید لیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے ایک ہزار مہینے راہ خدا عز وجل میں جہاد کیا کتنے ایک, ایک بحر ہزار مہینے اللہ, اللہ, اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ایک ایسی رات عطا فرمائی اور اس رات کے بارے میں فرمایا لئی لت القدری من الفی شہر ان اس رات کے بارے میں فرمایا کہ شب, شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاط فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ اطا فرمایا ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ کی امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کی ہزار ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو سبحان اللہ تو اللہ اللہ یہ اس کی امپارٹینس ہے اس کی اہمیت ہے گناہوں کی مغفرت ہے اور پھر یہ کہ جبر امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اللہ سلامتی اللہ کی دعائیں دیرے ہوتے ہیں سبحان اللہ اور صافہ فرماتے اللہ ہیں حضرت, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد شاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالی کا ذکر کر رہا ہو اب جیسے غروب آفتاب جہاں جہاں ہو چکا وہاں اب سے لے کر صبح صادق تک جب تک کے شہری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا اب ہمارا بنیادی کام یہ ہو کہ ہم ہر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں رہیں اللہ کی عبادت کسے کہتے ہیں جی عبادت کی تعریف کیا ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے نہیں ہاں ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا, کی کیا جائے وہ عبادت ہے تو اب یہ کہ اللہ کے رضا کے لیے کام کرنے یقین نوافل پڑھنا ذکر وسکار کرنا تلاوت قرآن کریم کرنا یہ بھی ثواب والے کام ہیں یعنی ثواب کا کام کرنا یوں سمجھیں کہ ابھی سے ہم لے کر آج کی رات اللہ میں نب... آج کی رات شب قدر ہمیں آتا ہو تو عبادت کرنی ہے مثال کے طور پر ماں باپ ہیں ثواب کی نیت سے ان کی خدمت کرنی ہے حتیہ کہ میں ارض کروں کہ بچوں کی امیوں بچوں کے ابو یعنی میاں بیوی یہ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ایک سے معافیا مانگیں ایک دوسرے کے حقوق سے خلاصی کریں بچے بڑوں سے بڑے چھوٹوں سے معافی تلافی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ دل خوش کرنا ساٹھ برس کے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ساٹھ سال کی نفری عبادت سے بہتر سبحان ہے سبحان تو سبحان یوں عبادت حقوق العباد کے ساتھ دیکھیے حقوق اللہ کے ساتھ دیکھیے تلاوت قرآن, اس طرح جیسے میں نے آپ کو چند حدیث سے بیان کی تو میرے پاس اس وقت سرات جنان جو میں نیت کر کے تھی کہ میں اس کا تعارف پیش کروں گا یہ میرے ہاتھ میں سرات جنان ہے اور سرات جنان یہ دسویں جلد میرے ہاتھ میں ہے سبحان اللہ اس طرح, سبحان طرح یہ قرآن کریم کی پوری تفسیر الحمدللہ ہمیں عطا ہو چکی ہے فیس کے تیس پارے بلکہ میں آج کی رات خاص آپ سے بھی عرض کروں گا دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی اہل سنت حضرت مفتی اسلام حضرت مفتی محمد قاسم صاحب مدا العالی جنہوں نے یہ تفسیر عطا کی اللہ ان کے علم میں عمر میں عمل میں قلم میں اللہ برکت عطا فرمائی اور اللہ ان کا سایہ دعوت اسلامی والوں پر ان کے گھر والوں پر اور تمام عاشقہ رسول بدراز فرمائے یقیناً یہ ایک بہت بڑی کوشش تھی اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کریم نے انہیں یہ سعادت دی توفیق دی کہ انہوں نے پوری قرآن کی تصویر ہمیں دے دی اور مختت المدینہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جس نے چھاپ کر ہمیں دی بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جنہوں نے بھی اس تصویر قرآن کے آنے میں جس طرح بھی تعاون کیا مدد کیا مدد کی اللہ تعالیٰ سب کو ثواب سے محروم نہ کرے سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اس کے لینے والوں پر بھی اس کے پرنے والوں پر بھی اس کے تقسیم کرنے والوں پر بھی اس کو سمجھنے والوں پر بھی اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے فضل و کرم فرمائے اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالی بے حساب جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے کے مطابق روزول قرآن کی شب بھی ہے تو لہٰذا عاشقان رسول کے لیے تو رمضان المبارک سن چودہ سو کے موقع پر الحمد للہ اسم مکمل چراۃ الجنان کا تشریف لانا اللہ تبارک و کی خاص نعمت ہے اور الحمدللہ رب العالمین ہم سب عشقان رسول کے لیے عظیم وعالی بھی او اللہ اللہ اللہ اللہ اور ایک اور خوشخبری بھی سنا الحمد للہ اب انگلش کا ٹرانسلیشن بھی ہمارا کسی حد تک ہو چکا ہے ان شاء اللہ ہم قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ بھی دیں گے آپ کو پھر ان ہم انگریزی مختصر تفسیر بھی لا کر دیں گے دعوت کرنے والے اور انشاء مزید مختصر تفاصیل بھی انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گی کیا بات وقت لگے گا کیونکہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر سیاسی تحریک ہے تو قرآن کریم بھی دعوت اسلامی کا مقصد المدینہ شائع کرتا ہے قرآن کریم کے خوبصورت نسخے پھر قرآن کریم کا ترجمہ قرآن کریم کی تفسیر یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم درست پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ مندی کے مد... کے بالیگان کے تو مدینہ آن لائن اور اس طرح قرآن کریم درست کروانے قرآن کریم سمجھانے کے لیے ماشاءاللہ مدنی چینل پر سلسلہ فیضان قرآن بھی آتا ہے میرے رب کا کلام سلسلہ آتا ہے تو اس ایک پورا ایک سمجھیں کہ نظام بنا ہوا ہے قرآن کریم کی پرنٹنگ سے لے کر اس کی اشاعت سے لے کر اس کے ترجمے سے لے کر اس کی تفسیر سے لے کر اس کے پڑھنے سے لے کر اس کے سمجھنے اور سمجھانے سے لے کر اس کے درست تلاوت کرنے کے انداز سے لے کر اور الحمد اس کی محبتیں دل میں بڑھانے اور تلاوت کا ذوق اور شوق بڑھانے اور قرآن کریم پر عمل کرنے سے تعلق رکھنے والے سلسلوں سے یہ یوں سمجھے کہ الحمد دعوت اسلامی مزین ہے ہمیں اس سے برکتیں لینا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے آمین آمین آمین یہ جو چوپالوں کا ذکر ہوا کہ ذہن بات ہے مسجد میں تو آ محلے سے اٹھے مسجد میں آگے گلی سے اٹھے مسجد میں آگے انداز وہی رہا جو گلی میں تھا انداز وہی رہا جو محلے میں تھا دوستوں کے ساتھ ایک الگ سے یعنی نظر یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ تو عبادت میں مصروف ہیں کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں اور کچھ نے اپنی ٹولی بنائی ہوئی ہے اور ویسے ہی اپنا ہلکا کیے ہوئے بیٹھے ہیں اور گپے خاص ہاں رہے بھائی دیکھیں میں نے جو روایت بیان کی نا جی یہ روایت میرا خیال ہے کہ اگر دل کے کانوں سے ایک بار پھر سن لی جائے تو شاید یہ غفلت بھرے ماحول سے جس سے اللہ توفیق دے وہ نکل جائے جی دیکھیں جی یہ تو جی جی اللہ کی توفیق پر ہی ہے بے شک ٹھیک ہے ہم سمجھا ہی سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو عزت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعا دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو بس اب یہ ان کے ہاتھ میں کہ مسجد میں رہیں زہ قسمت اگر گھر میں ہیں تو ٹھیک ہے کم از کم بازاروں چوکوں میں نہ رہیں اگر آج کی رات مدنی چینل کے وہ ناظرین جو سن رہے ہیں اگر آج کی رات آپ نے بازار کا کرنے کا پلان کیا ہوا ہے ختم کر دیں دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے کا پلان کیا ہوا ہے ختم کر دیں کہیں اسی کفرت بھری جگہ پر آنے جانے کا اگر منصوبہ بنایا پلان کیا تو ختم کر دیں مانگنے کا مزہ آج کی رات اللہ، ہے اللہ، پھر اللہ، یہ آئے گی شب کس کو معلوم اللہ، اللہ، ہے اللہ، ہم پہ لطف خدا آج کی رات شخان اللہ، شخان اللہ، ہے اللہ، اللہ، یہ،, یہ ایک ہی پلان کرنے کی رات ہے اور وہ ہے عبادت کا پلان شخان اللہ، شخان اللہ، پلان فار ورشپ بیسٹ پلاننگ الحمد للہ بہترین بیسٹ پلاننگ یہی پلاننگ رکھیں اسی پر رہیں اسی پر ڈٹے رہیں مسجد میں رہیں نیکی کی کام کریں عبادت کریں تلاوت کریں علم دین سیکھیں بلکہ میں باب المدینہ کے تمام آشیقان رسول سرز کرتا ہوں آپ کے یہاں ایک تعداد ہوگی جن کے ختم قرآن ہوگا آج الحمدلہ. اپنے یہاں مساجد میں ختم قرآن جو آشقان رسول کے پیچھے پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں ختم قرآن سے فارغ ہو جائیں اور ختم قرآن سے فارغ ہونے کے بعد مہربانی کر کے سیدھا فیضان مدینہ کا رخ کریں انشاءاللہ شاء اللہ اجز وجل مدینہ میں بھی ختم قرآن ہے ختم قرآن کے بعد تلاوت ذکر و دعا اے قرآن اے تلاوت ہوگی نہ تو مناجات ہوگی سنت وبرا ان شاء بیان بھی ہوگا اور سن و برے بیان کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ دعا اور مناجات کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے بعد امیر سنت الودا ماہ رمضان اللہ بھی اللہ بیان کرتے ہیں اشعار کی صورت پڑھتے ہیں الوداع پڑھی جاتی ہے اشقاً رسول رو رو کر ماہ رمضان الوداع کرتے ہیں اور ذکر اللہ ہوتا ہے پھر خود امیر اللہ سنت اللہ ان کو صحت دے دعا بھی کرتے ہیں اور یہ دعا دنیا بھر میں بڑی قدر کی نظر سے دیکھی جاتی ہے اس مبارک رات میں ایک ولی کامل نے رب کے حضور رو رو کر گر گرا کر دعائیں اللہ کرنا اللہ اور اللہ ہزاروں اللہ اسلامی بھائیوں کا فیضان مدینہ میں ہونا اور مدنی چینل پر ہونا اور کسی کی آمین سے بیرا پار ہو جانا بلکہ میں تو کہوں کہ خود امیر سنت کی دعا ہمارا اس سے زن ہے کہ اللہ کی رحمت سے مقبول ہی مقبول ہے ہم اچھا گمان رکھتے ہیں تو آج کی رات دعوت اسلامی والوں کے ساتھ گزاریے فیضان مدینہ میں آ جائیے مدنی چینل پر رہیے اگر آپ کہیں مسجد میں یا کسی سی جگہ نہیں جا رہے مہربانی کریں صرف گھر میں رہیے اور صرف مدنی چینل پر رہیے کچھ بھی نہیں کر رہے آپ نہ مدنی چینل دیکھنا ہے نہ آپ نے گھر مسجد میں جانا ہے کچھ بھی نہیں کرنا عشاء کی نماز پڑھیں جو اللہ توفیق دے وہ عبادت کریں نیکی کا کام کریں اور سو جائیں سو جائیں بالکل سو جائیں آپ اور اس نیت کے ساتھ سوئیں کہ میں اٹھ کے تحجد پڑوں گا اللہ، سبحان اللہ ٹھیک ہے میں عموماً اٹھنا ہی ہے تو سحری میں اٹھیں اور شہری اس نیت کے ساتھ کریں کہ سرکار نے فرمایا کہ شہری کرو کہ اس میں برکت ہے ٹھیک ہے حدیث پاک کا خلاصہ ہے اٹھ کے تحجد کی نماز پڑھیں فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھیں جو عشاء اور فجر جماعت ادا کرتا ہے وہ جا کے اس نے پوری رات عبادت کی عبادت کا فواب ملتا ہے تحجد کی نماز کی نگہ کر کے سوئیں اگر تحجد نہ بھی پڑھ سکے تو حدیث پاک کی روشنی کے مطابق نیت, نیت, نیت اس, پر اس, پر اس پر اس کو تحجد کا ثواب دیا جاتا ہے نیت کا اور اس پر یہ رات کی نیند تصد کر دی جاتی ہے سبحان سبحان اللہ تو یعنی یوں کہ اگر بندہ گنہ سے بچنا چاہے نا تو مواقع بہت ہیں آج جتنے بھی آپ دوست یار ہیں آپ نے جو پلاننگ کی ہے سب پلان کریں کہ آج ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا آج محض اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی اللہ ہے اللہ اللہ اللہ اور اللہ میں ایک جملہ دے دیتا ہوں آج آپ سب کو اللہ مجھے بھی اس پر عمل نصیب کرے یا بیٹھنے والوں کو بھی عمل نصیب کرے آج سے لے کر جب تک کہ شوال کا چاند عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا ایک زبان پر آپ جملہ جاری کر دیں اپنا. یا اللہ میں رہنا جاؤں یا اللہ میں رہنا جاؤں مجھے بخش دے یا اللہ میں رہنا جاؤں مجھے بخش دے اب بہت کم ٹائم رہ گیا ہے ستائیس اٹھائیس انتیس تیس ملتی ہے اللہ کی رحمت نہ ملے اللہ کی مرضی اور اس کا کرم ہے اب صرف لے دے کر تین سے چار راتے رہ گئی ہیں یہ زٹ ہونی چاہیے کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہن کیا, کیا نیک نظر آنے والا کیا نا نظر آنے والا ایک رت ہماری زبان پر ہونی چاہیے بولا میں رہنا چاہوں بولا میں رہنا چاہوں اللہ ہماری بے حصہ مففرت کرتے ہیں آمین آمین جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے اس کی نہ خواہ ہو اللہ اللہ یہ دعا جبریل امین نے کی ہے اللہ اللہ اللہ یہ دعا جبریل امین نے کی ہے اور اس دعا پر آمین آقا جبریل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ اس پر آمین کہی ہے اس دعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا اس کی نہ خواہ ہو یا کہ ایک ہلاکت ہے اپنی ہلاکت سے بچنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اس تصور کے ساتھ دعا کریں یا اللہ میں رہنا جاؤ میں رہنا جاؤ اللہ تبار بتانا فرت گاہوں تج سے سوالی پھر نہ اپنے در سے نہ کھا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا ماہر مزا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق میک بن جاؤں جی چاہتا یا خدا تس سے میری دعا ہے چاہیے دعائیں اللہ ہم سب کی بےحصہ بخش ہم سب کی بے حساب بےحصاب کر ہم بے ہماری بے حساب بخش کامین اللہ تبار مطالعہ ہم سب کی حالتے خصوصی فضل و کرم فرمائے نگر شورا بڑے پیارے مدنف عطا فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کی روشنی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی جب کرم فرمائے مسجد کا داخلہ نصیب ہو مسجد کی حاضری نصیب ہو تو وہاں پر گپے مارنے کی بجائے اور فضول گفتگو کرنے کی بجائے اسی طرح اسلامی بہنیں گھر پہ گپے مارنے کی بجائے فضول گفتگو کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف و مشغول رہیے انشاءاللہ آج کی رات کی برکتیں نصیب ہوں گی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ علیکم. علیکم اللہ وبرکاتہ مرکز الوریہ لاہور سے طالب داری عرض کر رہا ہوں پوچھنا یہ تھا کہ کیا ہم نماز وغیرہ عشا کی ادا کر کے مدنی چینل پر بیٹھ کے مدنی چینل کے ساتھ سہری تک رات گزارے تو کیا ہمیں یہ سواب مل جائے گا لالت القدر کی رات کا جزاک اللہ خیرا حامین کو دیکھیے بہت اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھے ثواب ہی ثواب ہے کہ میں رات بھر گناہ سے بچوں گا سبحاند, سبحاند. گناہ سے بچنے کی نیت پر ثواب کتنا ملے گا اس پر ماشا تصور, ماشا تصور کریں دوسری نیت علم دین حاصل کروں گا تیسری نیت کہ اللہ کے نیک بندوں کی یعنی میرے مراد امیل سنت بھی ہیں امیل سنت ہیں پھر ماشاءاللہ علماء کرام آتے ہیں مفتیانے کرام آتے ہیں ان کی زیارت کروں گا یہ بھی عبادت ہے تو اسی طرح اس پر جو توبہ کروائی جائے گی میں توبہ کروں گا بیت کروائی جائے گی میں بیعت کروں گا پھر ذکر اللہ کروایا جائے گا میں ذکر اللہ کروں گا دعا کروائی جائے گی میں دعا کروں گا سلو الا الحبیب کہا جائے گا تو درود پاک پڑھوں گا توبو اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ پڑھوں گا کہوں گا اتنی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے آپ تصور کریں کہ یہ بیٹھنا کتنی عظمت والا کتنی عبادتوں والا کتنے ذکر والا کیونکہ ذکر اللہ جو ہے نا محض اللہ اللہ کی ضرب کا نام نہیں ہے یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے لیکن ذکر کی کئی قسمیں ہیں علم دین سیکھنا بھی ذکر کی ایک قسم ہے سو ضرور بھی ضرور آپ مدنی چینل پر پوری رات بھر رہیے شہری تک رہیے اس فجر تک رہیے اور بس اسی سے دگے رہیے کوئی ثوابی ثواب ہے انشاءاللہ شاء بلکہ اس کی دعوت بھی عام کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو اس کا بھرپور ثواب ملے گا یہاں ہمارے پاس ایک میسج ہے یہ کہہ رہے ہیں نام ہے ان کا نذیر احمد اور یہ لاڑکانہ سے ہیں کہنے کے میرا سوال یہ ہے کہ کیا لیلت القدر صرف ستائیسویں روزے کی رات کو ہی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے یہ اس کا یہ پھرتی ہے. اس میں تفسیر سلا تو میں ہے ماشاء ہمارے مفتی صاحب نے اس کے لیے بڑی وضاحت بھی فرمائی ہے سمعین ابھی بند کر دی جائے سلو حبیب صلی اللہ تعال محمد صلیحبیب یہ رات مطلب مختلف اس میں ہوتی ہے اور زیادہ تر یہی ہے کہ یہ رات رمضان مبارک کے آخری اشرے میں پائی جاتی ہے پھر یہ ہے کہ آخری اشرے کی تاکراتوں میں یعنی یاد رہے سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے اور کثیر روایت ثابت ہے کہ رمضان مبارک کے آخری اشرے میں ہوتی ہے صحیح. اور اکثر اس کی بھی تاکراتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے اور بعض علماء کے نزدیک رمضان مبارک کی ستائیسویں رات شب قدر ہوتی ہے اور یہی حضرت امام اعظم سے بھی مردی ہے ٹھیک ہے کون شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانی شورا آج ہمارا بازار جانے کا ارادہ تھا پر ہم نے آپ کی باتیں سن کر بازار جانے کا ارادہ بدل دیا آج ہم عبادت کریں گے مدنی مذاکرہ دیکھیں گے جزاک اللہ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس کی بہتر جزات آف سارے نیتیں کریں سارے نیتیں کریں اب یہ بس ایک ہی دھن ہو کہ مغفرت پالوں بخشش پالوں میں رہ نہ جاؤں میں رہ نہ جاؤں میں رہ نہ جاؤں کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلسلہ میں سالے معاشرے میں عمران اطاری صاحب کی بارگاہی عرض یہ ارشاد فرما دے جیسا کہ آج بڑی رات ہے لیکن کچھ ہمارے نوجوان جو راتوں کو ون ویلنگ کرتے ہوئے اور اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے برائے کرم ان کے لیے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے میری میرے گھر بار والوں کی بھی حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ چند مدنی پُل ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ طبقہ ہمیں اس پر بیٹھ کر سن رہا ہو تو کیا باتیں مدینہ کی اور امید ہے کہ اگر یہ طبقہ سن رہا ہوگا تو اس نے شاید اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی ہو کیونکہ ہر ایک مدنی چینل دیکھ رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے آپ جہاں دنیا بھر میں ہیں آپ نیکی کی دعوت دیں مساجد کے اندر درس و بیان شروع رکھیں اور انشاءاللہ سمجھائیں کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے کہ آج کی رات آج کی رات کیا ویسے زندگیاں غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں دی گئی دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے یہاں بونی ہے بونا ہے نیکی کے کام بونے ہیں تاکہ ہم آخرت میں عجور سبا پا سکے یہاں ہمارے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے سے جو سوالات آ رہے ہیں مدن چلے کے ناظرین کے ان میں سے ایک سوال ہے خوشاب سے محمد شہباز اطانی ہے سوال ان کا ہے لیکن اس کو میں اپنے طریقے سے یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو مسجد میں جوتے اٹھا لیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سوال ان کا یہ ہے کہ جو نمازیوں کے جوتے اٹھا کر لے جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں اور بعض اوقات نمازیوں کے جوتے بھی زیادہ سے بات جب جاتے ہیں تو نمازی کسی اور کا جوتا پہن کے چلا جاتا ہے اس پر بھی مدنی فل ہے وہ ارشاد فرمائیں اور کچھ تو ایسے بھی جو ہے وہ کیسے سنائے دیتے ہیں کہ سال چیک ایک بار ہے وہ بھی وہ جوتی چوک کے لے جاتا ہے یعنی ایک دفعہ ہم اس طرح مسجد میں آتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی جوتا جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتا ہے تو کیا فرمائے گا آپ اسلیرو میں کیا مدری کھول دیں گے ایک بار کیوں مسجد میں آتے ہیں روزانہ مسجد میں آئے اللہ تعالی مسجد سے دل لگانا نصیب فرما دے اور نہ جوتا چوری کرنا جائز ہے نہ جوتا اپنا چوری ہو جائے تو کسی کا پہن کے جانا جائز ہے اس کی اجازت کے بغیر سوال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جائے گا تو جوتے چوری کرنا یہ ناجائز ہے اور ذرا چوری چوری ہوتی ہے چوری کو کون صحیح کہے گا تو اس میں یہ کہ کچھ ایسا نظام بنا لیا جائے کہ جوتے چوری نہ ہو دوسرا یہ کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے جوتے یا چپل چوری ہو جائیں تو اب اس پہ واویلا کرنے کے بجائے چی کو پکار کرنے کے بجائے آپ صبر کریں اور جیسے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ کوئی چیز چوری ہو گئی تو آپ رو رہے تھے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کو تو صدمہ وہ بولا چوری ہونے کا صدمہ نہیں ہے مجھے میرا سامان چوری ہونے کا صدمہ نہیں ہے میں اس گم میں رو رہا ہوں کہ یہ چور اللہ تعالی کے کی حضور کیا جواب دے گا اللہ، اللہ کتنے بزرگوں کی سوچ تھی تو اللہ ہمیں امت کی خیر خواہ والی سوچ نصیب کرے عمید. اور امت کا درد نصیب کرے عمید. تو یہ ہو باقی یہ کہ میں مسجد میں کبھی ہم آئے نہیں ہیں تو یہ تو فضول سی بات ہے یہ تو ایک دیہاتی کا ایک چٹکلا کہیں لکھا تھا میں نے پڑھا تھا ایک دیہاتی ٹائپ کا آدمی تھا تو اس کا بیل مسجد میں گھس گیا تو امام صاحب نے چلانا شروع کر دیا اور عجیب لوگ ہیں مسجد بیل مسجد میں آگیا بیل کو نہیں سنبھال سکتے دوستوں باہر سواد امام صاحب کیوں گرم ہوتے ہو جانور ہے نا کبھی ہم کو دیکھا ہے مسجد میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ چٹکل آئیے نا اللہ حکمر کبیرا اللہ حکمر تو ایسا نہیں ہوتا اور اب تو یہ کہ آج ایک تعداد وہ جو رمضان مبارہ کے شروع میں آئی تھی پھر چلی گئی آج پھر آئے گی مسجد میں جی سنبھال لو اس کو پکڑ لو اس کو بچا لو اس کو اور ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ ایسا کی دعوت کا انداز اختیار کریں کہ یہ آج جو مسجد میں آئیں تو پھر مسجد ہی کے ہو کے رہ جائیں سوحان، سوحان اللہ تعالی ہمیں مساجد سے محبت عطا فراہم جس کا جوتا چوری ہو جائے وہ بیچارہ کیا کرے اب ایک بندے کا نیا جوتا صبر کرے اچھا صبر کرے اور کسی اور کا جوتا لے جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے کون شامل کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرا نگرانی شورہ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں شب قدر کی رات کو ہم جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں تو صبح ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ ہم نے جو عبادت کری کہ آئے وہ رات شب قدر کی ہمیں ملی یا نہیں ملی دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس رات کو مخفی رکھا چھپا کر رکھا ہے اگر بندے کو پتہ ہو کہ آج ہی شب قدر ہے تو اگرچہ نیکی کا تو انعام ہے مگر جو رات جانتے ہوئے کہ یہ شب قدر ہے گناہ کرے گا تو اس کا حال کیا ہوگا Allah, Allah, Allah. تو پھر یہ کہ پانچ راتوں میں سے ایک رات بیان کی جاتی ہے تو بندہ ایک رات کے وجہ پانچ راتوں میں عبادت کرتا ہے سبحان اور پھر یہ کہ حسن زن اور اپنے رب کے ساتھ ایک اچھا گمان قائم رکھنا چاہیے سبحان سبحان اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے ہم اچھا اللہ. گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا کی اور اس رات نے عبادت کی توفیق بھی عطا کی اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے گا تو اس کو قبول کرنے سے کون روک سکتا ہے اللہ سوال ہے ہمارے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایس ایس جی فیصلہ آباد فدار آباد سے سوال ہے کہ اگر ہم سوئے نہیں تو کیا پھر بھی تحجد پڑھ سکتے ہیں کیا کریں کیا کریں گے کیونکہ تحجد کے لیے سونا ضروری ہے نہیں تو تحجد نہ پھر نہیں سونا عرشا کے فرض عرشا کے فرض پڑ کر تھوڑی دیر کے لیے بھی سونا ضروری ہے تحجد کے لیے اب آپ سوئے ہی نہیں ہیں اور آپ نماز پڑھنا چاہتے تو رات کی نماز جس وہ سلاۃ العل کہلاتی ہے رات کی نماز اس میں تحجد یقیناً افضل ہے تو آپ سلا توبہ پڑھیں آپ دیگر نفل پڑھیں بلکہ میری مدنی التجا ہے تمام مدنی چینل کے ناظری ناسک رسول سے ہو سکے تو آج کی رات ایک بار کم از کم سورہ یاسین پڑھ لیجئے گا سورہ یاسین پر ہے دس قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ہے ہو سکے تو تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیں سبحان اللہ کہ پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے کیا بات تو یہ مختصر مختصر سے اعمال ہیں افعال ہیں یہ کریں اور ام مومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ اگر شب قدر پائیں تو کون سی وزد کون سی دعا کریں تو یہ دعا جو حدیث پاک میں اللہ قارخوب ال کریم العفو الفا عنی یہ دعا با قصرت آج کی رات وقتاً وقتاً شریف پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد اللّہ ان قوبون کری من تو الفا فارف عن صلی اللّہ تعالیٰ علّہ محمد استطف الله استطف الله استفر الله صُبح اللہ وبی حمدی صبح اللہ اسطف الله اللہ الله فر اللہ استقفر اللہ اللّہ الم قوبن کری منتقال فارف و عیّّ استطفر اللہ استقفی اللّہ صلی محمد صلى الله علام محمد صلی اللہ علام محمد اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر ذمشان اللہ ذمشان اللہ لا الا اللہ لا الا اللہ اللہ محمد ال رسول اللہ الله محمد رسول اللہ, اللہ،, اللہ، پڑتے رہے ورد وضاحب کرتے رہے ورد وضاحب پڑھتے رہے قرآن کریم کھول لیں قرآن کریم پڑھتے رہے اللہ مین قوب ال کریم الطحیب الافوا افوا یہ پڑھتے رہے آج جن جن مساجد میں ختم قرآن ہے ختم قرآن کے بعد جو دعا کی جاتی وہ دعا قبول ہوتی ہے تو اس, اس میں بھی کوشش کریں دعا کریں دعا کے لیے ایک مدنی عرض کرتا ہوں کوشش کریں کہ ایک آد کترہ آنسو کا یہ قبولیت دعا کی علامت ہے ایک نہیں آتا رونا رونے یہ سموہ بنا لیں اللہ برا کریم ہے حق. حق. اللہ برا کریم ہے وہ برا رحیم ہے رونے یہ سمو بنا لیں اللہ دے دے اللہ اللہ دے دے اللہ دے اللہ دے مسکین اللہ اللہ اللہ بارک وتعالى بخشو مغفرت فرما <تصفيق> الله و بانك عفو قريم توحب العفو فر عفوت بالله و بانك عفو قريم توحب العفو الله و بانك کریم الفی مخفیرت کا ہو تو سوالی مام مام پھر نہ اپنے در سے نہ کھانی تجھ کو رمضان کا ہے یا خدا دعا ہے یا خدا ہے سبحان اللہ یہاں ہمارے پاس ایک سوال ہے اسلامی بہن کا غالباً یہ سوال ہے کہ اگر اسلامی بہن کسی شرعی عزر کی وجہ سے آج کی رات عبادت نہ کر سکے تو کیا وہ بھی محروموں میں شمار ہوگی کیسا شرعی عزر ہے عبادت تو کر سکتی ہے نا بعض ایسے ایام ہوتے جس میں تلاوت کی منائیں تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے نماز کی منائیں اپنی جگہ لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس دوران کی جا سکتی ہیں جی عبادت ہو تو سکتی ہے اور پھر یہ کہ جو نہیں ہو سکتی اس پر اگر دل جلائے گی تو انشاءاللہ دل جلانے کا بھی سواب ملے گا ٹھیک ہے سبحان ایک اور سوال جو ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے کتنے نوافل پڑھنے چاہیے آج کی رات میں جتنی اللہ توفیق سے پڑھیں بلکہ میں قضائے عمری بھی اگر ہوں تو وہ بھی ادا کریں ٹھیک ہے یہاں ایک یہ بھی سوال ہے کہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ میں تو بہت گناگار ہوں تو میں آج محروم رہ جاؤں گا کیا فرماتے ہیں آپ میری رحمت سے مایوس نہ ہو سبحان थी थी थी है थी थी है اللہ کیا ہے کلیہ اے, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی گناہ کیے لا تقن رقمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جمع اللہ تبارک و تعالی جو چاہے گنا ماہ فرما دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے اتنی یاد کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے الرحیم بے شک وہ, مخف... وہ غفار ہے وہ رحیم ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے وہ رحم کرنے والا ہے اللہ الاظ فرماتے کیوں رضا کوڑتے ہو ہستے اٹھو جب, جب وہ غفار ہے کیا ہوتا ہے جب, جب, جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دیا ہے نا کہ میں گناہ گار ہوں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں یہ احساس ہوتا کس کو ہے یہاں تو آدمی خود کو گناہ گار سمجھنے کے لیے تیاری کب ہے یہاں اپنے آپ کو برا سمجھنے کے لیے تیاری کب ہے میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ احساس ہونا جو ہے نا یہ بھی ندامت ہے میں گناگار ہوں مگر مایوس مت ہونا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس تو دیا کہ میں گناگار ہوں غلطی کا احساس ہوتا ہے نا تو بندہ معافی مانگتا ہے جو غلطی کا احساس نہیں ہوگا تو معافی کہاں سے مانگے گا اللہ، اللہ اور پھر عبادت میں بھی تکبر کرے گا پھر سوچے گا کہ میں نے کچھ کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں نیک شوحان کام اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں لہذا عبادت اللہ ہم سے لے لے کیونکہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے ہم کو حاجت اسے اس ہم کو یہ با برکت راہ دی ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہزار مہینوں سے بہتر امت کو تحفہ دیا ہے ہم اس پر اس کا شکر ادا کریں اس نے اتنا عظیم تحفہ دیا اس نے اتنا عظیم ہم پر کرم کیا اور اس کے ساتھ اس نے ندامت دی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ندامت کا آنا نہ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے ندم و توبہ کہ ندامت و توبہ ہے تو ندامت ہونی چاہیے بس سچی بات یہ ہے کہ سچی بات کیونکہ یہ ندامت جو ہے نا یہ توبہ کے لیے اتنی ضروری ہے اتنی ضروری ہے اتنی ضروری ہے کہ مت پوچھے بات کہ بندہ غافل نہ ہو شرمندہ ہو روتا رہے معاف کر دے موجود معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے آج اس نے رات دی ہے زندگی بھی دی ہے ایمان کی نعمت بھی اس نے اپنے کرم سے دی ہے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور سوچنے سمجھنے کی توفیق بھی دے رہا ہے سننے اور بولنے کی توفیق بھی دے رہا ہے مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے احساس بھی وہ ہی دے رہا ہے تو قبول بھی کر لے گا اللہ, سبحان اللہ. قبول بھی سبحان کر لے گا سبحان اللہ. اس نے جو ہمیں توفیق تھی وہ ہم نے کیا اب کام اس کا قبول کرنا ہے الدعب. الدعب. وہ قبول الدعب. بھی کر لے اس کی رحمت بہت بڑی کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بہت دعا کریں بہت دعا کریں بہت دعا کریں اتنی دعا کرے اتنی دعا کرے اللہ سے اتنی دعا کرو بس دعا کرتے ہی چلے جاؤ دعا کرنے والا اللہ سے توبہ کرنے والا اللہ سے مانگنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے یہ بھی عبادت ہے دعا بھی عبادت دعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغذ ہے دعا دعا ہو عبادا کہ دعا دعا عبادت ہے دعا کرے مانگے کتنا اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے وہ کتنا اچھا لگے بندہ تو اپنی موتاجی لاچاری بے بسی کا اظہار کرتا ہے تو ہی دینے والا ہے میں موتاج ہوں لاچار بے بس ہوں. تو ہی دینے والا ہے مولا تو ہی دے دے تو ہی دے دے بیمار بیماری شفا مانگے وہی شفا دینے والا ہے طرز دار قرضے سے خلاصی مانگے وہی دینے والا ہے مانگو بس آج تم مانگنے مانگنے کا مزہ آج کی رات سجب لقب جس کا فرمان ہے دعا کو اپنے حبیب سے فرماتا ہے والد ماجد کی علی خان علیہ رحمان یا آپ کے اعلیٰ حضرت دونوں میں سے کسی ایک نے یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ خود اپنے حبیب سے فرماتے ہیں میرے محبوب سائر کو مت جھر آپ اپنے در سے کیسے خالی لوٹائے گا جو اپنے حبیب سے اپنے حبیب کو فرمائے کہ حبیب مانگنے والے ذائق کو مت جھڑک تو آپ خود رب اپنے در پر آنے والے کو کیسے خالی لوٹائے اللہ لوٹائیں Enrolled, سب اللہ کافو فرف اللہ کافو فرف اللہ کافوا فرف آئی تلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ کون شامل کرتے ہیں اللہ اللہ من کا فوبن اللہ بے شک تو معاف فرماتا ہے قریب کرم کرنے والا ہے تو قریب الافواہ اور معافی کو پسند کرتا ہے کتنی پیاری بات یہ تو مجھے معاف کر دے آمد. آمد. سبحان اللہ جاجا سے کہنا دے. سبحان اللہ مجھے معاف کرتے بخش دے گا سبحان اللہ. جی. باد سکندرآباد راشتاری میری بچوں کی امی کا ابھی مارکیٹ جانے کا راضہ تھا لیکن ابھی حاجی عمران نے ذہن منایا بڑی رات کے سلسلے سے تو مارکیٹ جانے کا ہمارا جو فیصلہ ہے وہ منصوب ہو گیا ہم مارکیٹ نہیں جا رہے ہیں ترجمہ ماشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا کرے اور سب نیت کرے انشاءاللہ عبادت کریں گے ترجمہ پھر سن لیجیے اے اللہ بے شک تم مار فرمانے والا کرم کرنے والا ہے تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے بھائی کثرت کے ساتھ پڑتے رہے اگر عربی نہیں آتی مثال پر تو اردو میں کرتے رہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں صفا کامران سمجھ میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں ارے نگران شورا مجھے آپ کا سالی معاشرہ بہت اچھا لگتا ہے میں افتاری کرنے کے تھری دیر بعد روز مثالی معاشرہ دیکھتی ہوں اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے خوش اور آباد آمین جزاک اللہ بیٹا جزاک اللہ آپ کو بھی خوش رکھے سلامت رکھے اور آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے ہم سب کو اور ہم سب اتنے نیک اور ستھرے بن جائیں کہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائیں جائیں آمین آمین آمین ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائیں سبحان اللہ ہمارے پاس میسج کے ذریعے ایک سوال ہے کہ اسلامی بہنیں جو گھر پر احتکاف میں ہیں کیا وہ موبائل یوز کر سکتی ہیں ضرورت تو استعمال کر سکتی ہے ٹھیک ہے کال شامل کرتے لوگ پہ بیٹھے ہیں اور ہاتھ موبائل بھی لے کے رکھے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں کسی وجہ سے موبائل پاس رکھتے ہیں جیسے ٹھیک ہے عمل یا نہیں ٹھیک ہے جو وہی احتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ مسجدوں میں اور موبائل ساتھ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اب بہتر تو یہی یہ ہوتا کہ ان کے پاس موبائل نہ ہوتا مبادئ. تاکہ عبادت میں یکسوئی جی. ان کو نصیب ہوتی اور ہے تو اب کوشش کریں کہ آج کی رات تو کم از کم میسج ہی کر دیں گھر والوں کو بھی کہ میں اب انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ہی موبائل چیک کروں گا سیح. تاکہ آج کی رات یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں کوشش کریں کہ اس کا کم سے کم استعمال ہو ضرورت کے تحت استعمال ہو تاکہ ہم کام کے کام کر سکیں کل اسٹمی بہنوں کے لیے <تصفح> یہ بھی ایک مدنی پھول تھوڑا بیان کر دیں کہ جو دوست جاتے ہیں متکف کو ملنے کے لیے یعنی میری گیدرنگ ہے وہ ان میں سے ایک اعتقاف میں ہے اب, اب ہم سارے مل کر اس کو ملنے جا رہے ہیں मैं اور میں جب عبادت میں ہوں میں آگے کے سب میں بیٹھا ہوں تلاوت کر رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں دعا کر رہا ہوں تو وہ آئیں گے تو میرے پاس بیٹھ جائیں گے وہ بھی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے بولیں گے نہیں بڑا ادھر تو آگے بھول بھال ہی گیا اور وہ بھول تو میں گیا تھا اب یاد آیا ہے اللہ ایک مدنی پھول حضور کیا بات ہے آپ کے ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کال شامل کرتے ہیں بہت صدر میں لوگ جاتے ہیں مسجدوں میں تو ادھر ادھر کے لگاتے ہیں اور وہاں جا کے پھر جو مستقبل بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جگہ بھی پکڑ لیتے ہیں پھر ان لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں تو برائے مہربانی دیکھئے سمجھاتے رہ ابھی رات ابھی تو کچھ سمجھا دینے سے کچھ حاصل اتنا ہوگا نہیں البتہ بس اگر سن رہے ہیں تو مسجد جائیں مسجد اللہ کا گھر ہے یہ کوئی مہیلا یا چوک نہیں ہے جس پہ بیٹھ کر اب مطلب جہاں بیٹھ کر آپ گپے ماریں گے یا اللہ گلا کریں گے ماض علسمہ ماضا مسجد نمازیوں کے لئے عبادت کے لیے اللہ کے ذکر کے لئے ہے وہاں جا کر صرف اللہ کا ذکر آپ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں وہ یہ ذہن بنا کر رہے ہیں کہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے قرآن پڑھنا ہے ذکر و اسکار کرنا ہے دعائیں کرنی ہیں نیکی کی دعوت دینی ہے نیکی کی دعوت سننا ہے باقی اس کے علاوہ دنیا کی بات کرنی کوئی فضول کلام ہے مسجد میں اللہ ہی کو یاد کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے مل اللہ, مل اللہ تعالی ہمیں آج کی رات کی قدر عطا فرمائے آمین اور ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے آمین, آمین بھی جاہین نبی جلین جی صلی اللہ, اللہ تعالی علیہ وسلم میں دعا کی ضرور عرض کروں گا تمام عاشقہ رسول سے ہو سکے تو مجھ گناہ کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا کہ یا اللہ اس عمران کو بھی بے حساب بخش دے میں بھی بے حساب بخشا جائے اللہ قبول فرمائے جی دعا آپ کے حق میں بھی ہم سب کے حق میں بھی ایک ویڈیو پیغام ہے آپ کے لیے اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم عمران بھائی کیسے آپ خیریت ہیں وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ عمران بھائی یہ معاشرے میں بہت بہت ڈسکشن ہو گئی وہ بھی اپنے اپنوں میں لیکن وہ عوامی ڈسکشن نہیں تھی اور بہت ساری ایسی چیزیں تھی جس سے ہم متفق نہیں ہیں تو ہمیں بھی موقع دیں ہم بھی کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کیا آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں دینوکا جی ان کو بھی یہ بھی ہے اب ان کو جو سوال کرنے بیٹھ جاتے ہیں کیا آ رجائے کب بیٹھیں گے جی چاند رات کو بیٹھ جاتے ہیں ان کے سوالات کا بھی جائزہ بیٹھ جاتے ہیں سبحان سبح اطہر بھائی مذاکرے کے بعد ہمارا ہے جی ہے شاء اللہ بھی یہ بھی آ جائیں زبردست سلسلہ ہوگا یہ اس ٹائم بھائی جن کے یہ سوال ہیں ان کے بھی سوال ہوں گے اور انشاءاللہ شاء بھائی بھی اللہ نے چاہا اور میں بھی ہم بھی دونوں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اور ان کی بھی تھوڑی خبر لیں گے اور یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو کہیں گے اور نگران شدہ جو ہے وہ جواب دیں گے یہ بھی آپ سماعت فرما سکیں گے لے جائزہ رمضان مبارک میں مدری مذاکرے کے بعد جو لیے تو جائزہ میں مدری مذاکرہ ہوگا اس کے بعد, بعد انشاءاللہ چاند رات کو آپ یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ شاء نے مدینہ میں عشاء کی اذان ہو رہی ہے وہ چاہتی ہے آئیے چلتے ہیں